بسم اللہ رحمن صلی اللہ علیہ وحمن علمحمد پاک مسلم شاہ صفتمام برادر عثام الغام علیہمسلام عربت فضل احبتِ سلسلہ درس درس نمبر ستارہ اور کتاب عروئین میں سے درس نمبر تین آضرت نمبر قانون تک پہنچا رہا ہوں اس میں جو عادیث پہنچا رہا ہوں نمبر 4 اور حدیث نمبر پانچ کا تجمہ حضرت تک پہنچا رہا ہوں یہ کتاب 40 حدیث سے 40 کے 40 مولا علیہ السلام کے فضال میں ہے تو ان میں حادثیت نمبر چار میں آمر کبیر علیہ السلام یوں نا فرماتے ہیں قال نبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ وسلم نے فرمایا ومن نظر جو شخص نگاہ کرے دیکھے الا کتاب کتاب فضائلی علیہ السلام کی فضلتوں پر مشتمل کوئی تحریر پر نظر کرے اس کو دیکھے اس کو پڑھے تو کیا ہوگا غفر اللہ الہ تو اللہ تعالیٰ بس دے گا اس بندے کو ازنو بلطی اس کے ان تمام گناہوں کو باہر دے گا اقتصاب نظری جو اس نے اس کے نگاہ کے ذریعے سے قذب کیا اس کے کی نگاہ جن جن گناہ کے موارد پہ اس کی نگاہ پڑی ہے ہاں جیسے مثلا نامحرم حب نگاہ پڑ جاتے ہیں تو اور بھی ایسے جو ہے مناظر جہاں دیکھنا اللہ نے منع ہے ان مناظر کو آپ نے دیکھا نگاہ سے اور نگاہ کے گناہوں کو فرماتے ہیں جو اس علیہ السلام کی فضائل میں سے کسی فضلت کو کسی کتاب میں دیکھیں اس کے نگاہ سے اس پر نگاہ ڈالیں اس کو دیکھیں اس کو پڑھیں اس تحریر کو جو علیہ السلام کی فضائل پر مشتمل ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نگاہ کے ذریعے سے آئی ہوئی آنکھوں کے ذریعے سے کصب کا گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے تو اس کے بعد پانچواں حدیث جو ہے فرماتے ہیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نظرِل علیب نب طالب عبادۃ علی علیب نابِ طالب علیہ السلام کے چہرہ انور کی طرف محبت بری نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے وذکروں ذکر اور علیہ السلام کا یہ ذکر بھی اس کے آپ کے اخلاقیات آپ کے علم آپ کے عبادات آپ کے ہاں جی کسی بھی زاوی سے آپ کے آپ کا ذکر کریں ہاں جی اور کسی محفل میں ملزم میں تنہائی میں لوگوں کے وش میں جہاں بھی جب بھی علیہ السلام کی فضائل ذکر کریں جو کے فضائل کا ذکر کرنا ذکر ہو عبادت علیہ السلام کے فضائل کا اور علیہ کے ذکر عبادت ہے ولا آگے فرماتے ہیں یہ تقبل اللّہ ایمان آپ دن اور اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا کسی بندے کے عبادت کو اللہ بلایت ہی مگر علیہ السلام کی ولایت کو قبول کیے بغیر علیہ السلام سے سچی محبت اور معادت کیے بغیر کسی بندے کے عبادت کو اللہ قبول نہیں فرماتا والبرات البرات منادہ ہے اور علیہ السلام کے سے دشمنی رہنے والوں سے جنہوں نے علیہ السلام سے دشمنی کیا ہاں جی ان سے برات اختیار کیے بغیر ان سے آپ دل و جان سے دوری اختیار کیے بغیر آپ کی جو ہے عمل عبادت قبول نہیں ہوگا ہاں جی اس لیے ہمارے مسئلہ کے اندر ایک اعتقادی موضوع ہے کہ تو اللہ اور طول آ جی لوگوں سے ہم نے محبت کرنا ہے لوگوں سے ہم نے دوری اختیار کرنا ہے تو اس میں جو معیار جو دیا ہے وہ یہیں دیا ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت کریں اللہ کے دشمنوں سے اللہ کی دشمنی میں دشمنی کرے ان سے دوری اختیار کریں نبی صلی اللّہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں سے محبت کریں اور آپ سے نفرت کرنے والوں سے بہت رکھنے والوں سے آپ بھی دل میں بہت رکھیں یہ ایمان کا تقزائیں پھر نبی صلی عنوی صحم کے بعد آپ کے اہل بیت علیہ السلام اس میں سرفیس علیہ السلام کا ذکر زیادہ کثرت سے آتا ہے خصوصیات جس ہیں اس باب میں ہیں چونکہ علیہ السلام کے ساتھ واقعہ زیادہ ہوا پھر بعد میں امام وسن امام حسین باقی اِمہ کے ساتھ بھی چونکہ ہمارا اِمہ میں سے ہر ایک کو جو ہے شہید کیا ہے امام, امام حسن امام حسین علیہ السلام اور امام علیہ السلام کو تلوار سے شہید کیا باقی سب کو ظہر سے شہید کیا لہٰذا سب کے دشمن تھے دوڑ دوڑ کے مختلف لوگ حکمران طبقہ تو لہذا فرمایا کہ یہاں پر ہماری جو لہٰذا ان کی دشمنوں سے جنہوں نے محمد عال محمد سے دشمنی کی ان سے برات این ایمان ہے ہاں جی اور ان سے چاہنے والوں ان کے راستے میں قربانیاں دینے والوں ان سے محبت مدد رہنے والوں ان کے راستے میں تکلیفیں جینے والے ان سب کا آپ کے دل میں محبت ہونا معدت ہونا ہاں دل میں تعظیم ہونا یہ عین ایمان ہے اس کو محبت کرنے کو ان کے چاہنے والوں سے محبت کرنے کو طبع بولتے ہیں ان سے دشمنی رکھنے والوں سے دوری اختیار کرنے کو تبرہ بولتے ہیں ہاں جی تو میرے ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محمد عل محمد سے سچی محبت اور مودع کے توفیق عطا فرمائیں اور ان کے دامن تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور سچی محبت یہ ہے کہ ہم جہاں دل میں ان کو جگہ دینے کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال کردار رفتار گفتار بھی ایسا ہو جو اللہ کو پسند ہو اللہ کے نبی کو پسند ہو ہمارا عیمہ علیہ السلام کو پسند ہو اللہ ہم سب کو نئے کاموں کے بھی توفیع عطا فرمائے آمین آمن رب